جائے بات ہماری چل رہی تھی تو اس کو جو علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس کو ذہن میں رکھے اب اب پچھلے دنوں میں ایک جگہ گفتگو چل رہی تھی جو فلسطین کا مسئلہ ہے تو اس پہ کہ بھائی مسلمانوں کی حالت جو ہے بڑی خراب ہے اور ہم کو نقصان پہنچ رہا ہے تو ایک ہمارے سنی عالم ہی تھے حدیث کا درست دیتے تھے وہ کہے بھائی میں آج کل جو ہے سنند ترمیزی کا درز دے رہا ہوں اور اس میں باب الفتن کا درج دے رہا ہوں میں جو فتنے کا باب ہے جس میں قیامت کے پاس جو فتنے آئیں گے ان کے بارے میں حدیث شریف بتلائی گئی ہیں تو اس میں میں نے پڑھا ہے کہ جب دجال آئے گا جب عیشا علیہ السلات و السلام آئیں گے اور مہندی آئیں گے رضی اللہ تعالی علیہ السلام تو اس وقت یہودیوں کا قبضہ دمشق سیریا تک ہو جائے گا آج تو یہودی صرف ایک زمین کے ایک حصے میں جو ہے ان کی حکومت ہے لیکن حدیث شریف کے مطابق جب قیامت قریب ہوگی فتنے کا دور شروع ہو جائے گا اس وقت تک اس وقت یہودی جو ہے شام جس کو سیریا کہتے ہیں جس کی کیپٹل دمشق ہے وہاں تک ان کا قبضہ ہو جائے گا تو یہ انہوں نے بتلایا میں خاموشی سے بیٹھ کر سن رہا تھا پھر انہوں نے بتایا بھائی دیکھیے تو حدیث شریف میں بتلا دیا گیا ہے اور ایسا ہو کر ہی رہے گا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کال ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم ان یہودیوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود فرما دیا ہے کہ آخری وقت میں ان کا قبضہ شام تک ہو جائے گا خاموشہ چونکہ میں مہمان بھی تھا کافی لوگ تھے اور سب جو ہے میں سب سے کم عمر کا تھا وہاں وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے تو میں نے جو ان کے جو وہ بڑے قابل شخصیت تھے جو یہ بات کرے تو ان کے ماموں ہیں ایک اب مامو بھی جو ان کے پچاس پچپن عمر رہی ہوگی لیکن میری ان سے بڑی اچھی دوستی ہے تو میں نے کہا بھائی یہ دیکھیے یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر اگر انسان کو معلوم نہیں ہے تو بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ایک کال کے مطابق اس چیز پر گفتگو کرنا رسول اللہ نے پسند نہیں کیا ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس پر گفتگو کر رہے تھے قسمت کیا ہے کیا ہوگا ہم کیا کر سکتے ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لائے انہوں نے پوچھا تم کس پر بات کر رہے تھے انہوں نے بتایا اس موضوع پر تو ان کا چہرہ مبارک جو ہے وہ غصے سے لال ہو گیا اور انہوں نے کہا کیا تمہارے پاس اور کچھ نہیں ہے بات کرنے کو اسی طرح اور بھی حدیث ملتی ہیں جس میں اس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس میں ڈیپ میں بہت زیادہ اس کے بارے میں تحقیق کرنے کو پسند نہیں فرمایا تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنے رکھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں کیونکہ آج کل ویسٹرن میڈیا میں یہ فتنہ چل رہا ہے جو قدریوں اور جبریوں کا تھا کیا بھائی آپ کی قسمت لکھی جا چکی ہے جی لکھی جا چکی ہے تو پھر آپ کچھ بھی کریں آپ تو اگر جہنم میں جانا ڈسائڈیڈ ہے تو آپ جہنم میں ہی جائیں گے تو آپ کو یہ اچھے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ ایک گروپ ہے دوسرا نہیں بھائی کچھ لکھا نہیں ہے سب کچھ ہمارے اختیار میں ہے اور انسان اپنی قسمت خود بناتا ہے اور ہم جو کریں گے ہمارے امال کے اوپر ہماری کو جو ہے ہمارا فیصلہ ہوگا یہ دوسرا گروپ ہے ایک قدری ہے ایک جبری ہے اور دونوں گمراہ ہے ٹھیک ہے تو اس پہ میں انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی ہماری لیکن اس پہ جو سب سے اہم بات ہے اس موضوع پر اس کو غور سے رکھ لیں ذہن میں اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بھی بتلائیں پہلی بات اس پر بات نہ کریں ٹھیک ہے بھائی اس پر بات نہ کریں یہ ہے کیوں آپ کہیں گے کیوں بھائی کیوں بات نہ کریں تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جس چیز پر زیادہ بات کرنے سے پرہیز کیا ہے زیادہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں میں ایسا نہیں کہ تھوڑی بھی تھوڑی بات کی جا سکتی ہے اس لیے عقیدے کی کوئی بھی کتاب لیں گے الفقا ال لیں گے یا عقیدہ تحاوی لیں گے یا شرح نسفی لیں گے سب میں ایک باب ہی ہوتا ہے قضا اور قدر کا تو پتہ یہ لگا بات زیادہ کرنے سے پر منع کرا گیا ہے اس پہ گفتگو زیادہ کرنے میں طویل یا اسی میں پھنسے رہنے سے منع آپ کو ایک بنیادی گائڈ لائن یا بہار شریعت لیجیے جو کہ ایک عام فہم فقہ کی کتاب ہے اس میں لیجئے آپ پہلی جلد میں جو ہے قسمت کا قزا اور قدر کے متعلق لکھا گیا چار طرح کی قسمت ہوتی ہیں تو پتہ یہ لگا کہ بات تھوڑی کیجیے اور آپ کو اتنی بات معلوم ہونی چاہیے جس سے آپ کے ذہن میں جو ڈاؤٹ اٹھتے ہیں وہ ختم ہو جائے باقی آپ جو ہے درو شریف پڑھیں اور اللہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں تو اس طرح کے وسوسے ذہن میں نہیں آئیں گے یہ ایک اجمائی ہوئی بات ہے بزرگان دین کی اگر اس کو کریں تو اس طرح کی قسمت ذہن میں باتیں ذہن میں نہیں آتی خیر اب بات آگے بڑھاتے ہیں تو وہ صاحب یہ بات کہہ کے چلے گئے کہ بھائی میں نے تو سنن ترمیزی میں باب فتن میں پڑھا ہے باب الفتن میں کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو یہودیوں کا قبضہ دمش تک ہو جائے گا تو آج تو وہ صرف فلسطینیوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں اور ہمارے فلسطین کے بھائی ان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں تو ہم کچھ کر نہیں کر سکتے کیونکہ رسول اللہ نے یہ پیشن گوئی کہہ دی ہے اور وہ بات ہوئی ہم لوگ بسکٹ چائے کھا رہے تھے وہ اٹھ کر چلے گئے میں نے بعد نے بتایا ان کو جو ان کے مامو تھے کہ آپ ان کو الگ میں سمجھائیے گا یہ بات جبکہ جن صاحب نے بات بولی وہ بھی مجھ سے بڑے تھے عمر میں لیکن اب کیا ہے نا آپ محفل میں کسی کو ٹوک نہیں سکتے اور وہ میزبان بھی تھے تو میں نے ان کے مامو کو بلا کہ بھائی آپ ان کو بعد میں سمجھا دیجئے گا آپ اس کو ذہن میں سنیں ایک چیز ہے خبر جس چیز کے بارے میں ہم کو علم دے دیا گیا ہے جیسے قیامت کی نشانیوں میں یہ ہوگا قیامت کی نشانیوں میں ہے بھائی ماں باپ کی بچے جو ہے وہ بات نہیں مانیں گے بچے جو ہے وہ ماں باپ سے زیادہ اپنے دوستوں کو جو ہے توجہ دیں گے مرد ایسا کپڑا پہنیں گے جو عورتوں کا لباس ہوتا ہے عورتیں ایسے لباس پہنیں گی جو مردوں کا لباس ہوتا ہے جن لوگوں کو دین کی سمجھ اور فہم نہیں ہے وہ ایسے عہدوں پر بیٹھ جائیں گے جہاں پر دین کی باتیں بتلائی جاتی ہیں دیکھیے آج کل واغیوں میں کیا ہو گیا آج کل واغیوں میں کیا ہو گیا ابھی اسی دورے میں بھی پتا لگا کہ یہاں ہندوستان میں بہاغیوں کے بہت سے گٹ ہیں ایک کہتا ہے آپ کی داڑھی جو ہے وہ پیٹ تک ہونی چاہیے ایک کہتا ہے نہیں چھوٹی داڑھی بھی جائز ہے ایک گروہ کہتا ہے نہیں بھائی آپ کو ٹوپی لگانی جو ہے کر ہی نماز ہوگی دوسری کہتے نہیں بنا ٹوپی کی نماز پڑھنی چاہیے تو یہ بھی مجھے पता لگا تو خیر ایک ہو گئی خبر جو ہم کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے دے دی ہے ان خبروں میں ایک خبر ہے کہ جب قیامت آئے گی تو دجال کا فتنہ ہوگا اور سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے اور یہودیوں کی حکومت دمش تک ہوگی یہ کیا ہے شریعت میں اس کو خبر کہتے ہیں ہم کو اطلاع دے دی گئی ہے کیا آپ کا اور ہمارا اس میں کچھ خلل ہے کیا ہم اس کو کچھ کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے یہ ایک خبر ہے جو ہو کر رہے گی ٹھیک ہے دوسرا کیا ہے دوسرا حکم ہے جو ہم کو کرنا ہے تو اگر آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تو معاملہ بالکل صاف ہو گیا کہ یہ خبر ہے کہ ایسا ہوگا ہماری اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے کہ یہ ہم کر سکتے ہیں اس خبر کو ہم جھٹلا سکتے ہیں باللہ یا یہ خبر نہیں ہوگی نہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم کو ایک خبر دی ہے ایسا ایسا ہوگا اور حکم کیا ہے ہے کہ مل جل کر رہو حکم یہ ہے کہ اگر تمہارا کوئی دشمن تمہارے ایک بھائی کے اوپر جو ہے ظلم کر رہا ہو تو تم کسی طرح اس ظلم کو روکو تو ہم دعا تو کر سکتے ہیں یہ حکم ہے تو آپ وہ جو خبر دے دی گئی ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا لیکن آپ اپنے حکم جو آپ کو حکم ہے شریعت کا اس سے بچ نہیں سکتے کہ بھائی ہم کو تو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ ایسا ہونے والا ہے کیونکہ ہم کو خبر دی ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اس لیے اس خبر کے بنا پر ہم کو جو حکم ہے اس کی پیروی نہیں کریں گے یہ غلط ہے یہی جی ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کو معلوم ہے آپ کو بتلا دیا گیا ہے کہ ایسا ایسا ایسا ہونے والا ہے وہ ایک چیز ہے لیکن آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر جو حکم ہے وہ کرنا ہے بتا دیا گیا ہے کہ یہودی فتنہ پھیلائیں گے اور مسلمانوں کے دشمن یہودی اور نصارہ ہوں گے یہ خبر ہے آپ اس میں اور میں ہم اس میں جو ہے کچھ ہماری جو ہے مداخلت نہیں ہے ہم کو کرنا کیا ہے اس کو ہم کو آنکھ بند کر کے اتباع ہے مل جل کر رہنا ہے اب مل جل کے رہنے کا مطلب کیا ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے وہ مل جائیں گے بھائی اور تو مل جل کے رہنے کی کوئی بنیاد ہو ہی نہیں سکتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا محبت سے مطلب ہے کہ بھائی ان, سے ان سے بھی محبت کرے جو ان, کی ش... جو ان سے محبت کرتا ہے یعنی صحابہ کرام سے جو اللہ اور رسول سے محبت کرے گا یعنی جن لوگوں نے رسول سے محبت کی ان سے محبت یعنی جو ہے ہمارے امت کے بڑے بڑی اولیا اللہ ہوئے ہیں تو ان سب کو مل کر یہ ہم کو حکم دیا گیا ہے سورال عمران میں ہے بٹو مت تو ہمارے حکم ہے اور ہم کو اس حکم کی پیروی کرنی ہے حکم دے دیا گیا کہ جہاد ہوگا یہاں تک کہ ہوگا کہ آخری میں ایک درخت اور پیڑ کے درخت اور پتھر کے پیچھے اگر یہودی چھپا ہوگا تو وہ درخت اور وہ پتھر بھی آواز دے کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے اس کو قتل کرو ان لوگوں کا جو ہے اتنا اوپر ان کے اوپر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر آزاد ڈالے گا کیے بچنا چاہیں گے لیکن اللہ جو ہے ان کو بچائے گا نہیں تو یہ ایک حکم اللہ نے امکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو ایک خبر دے دی گئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو اپنا کام نہیں کرنا ہے تو ہمارے اوپر جو شریعت کی پابندی ہے کہ بھائی نماز پڑھنا ہے اور ہم کو مسلمانوں کے لیے دعا کرنی ہے جو مسلمان بھائی جو ہے پریشان میں ہیں ان کے لیے امداد کرنی ہے اور جو مسلمان کی تنظیم ہے جو غریبوں کے لیے اور جو مسلمان پریشان حال ہے ان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو امداد دینی ہے تو ہم کو دینا ہے اب کو یہ کہے کہ نہیں بھائی مجھے تو معلوم ہے میں نے ایک صحیح مسلم میں حدیث پڑھی ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس روز زمین پر ایک شخص بھی ایسا نہ ہو جو اللہ اللہ کہہ سکے تو مجھے تو معلوم ہے کہ آخری میں اس زمین پر جو ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا ہے نا حدیث بھائی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک اس روز زمین پر ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے تو اب میں نے اس حدیث کو سن لیا پڑھ لیا اور میں نے کل سے جو ہے مسجد کی امداد کرنا بند کر دیا کیوں ارے کیا فائدہ ہے بھائی مسجد کو قائم کر کے میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ ایک دن اس زمین پر ایک بھی مسلمان نہیں رہے گا ارے کیا فائدہ ہے بھائی مدرسوں کو جو ہے چندہ دے کر مجھے تو معلوم ہے کہ ایک بھی مسلمان اس زمین پہ نہیں رہنے والا آج جب قیامت آئے گی یہ سب بات غلط ہے وہ خبر ہے جس کے اوپر اور ہمارا اور آپ کا کچھ کنٹرول نہیں اور یہ جو ہے ہم کو حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ہم کو وہ کام کرنا ہے جس کی ہم کو حکم دی گئی ہے ہماری پوچھ اس پہ ہی ہوگی جو ہمارے اختیار میں ہے جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کی پوچھ نہیں ہوگی اس لیے ہم کو اس کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے کی جو ہے سوچنا نہیں چاہیے تو بھائی پڑھ لیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا آپ لوگوں نے پڑھا ہے کی ایک افریقہ سے ایک جو ہے ایتھوپیا کے آس پاس کے علاقے سے ایک وہ شخص جس کا پاؤں جو ہے وہ مڑا ہوگا اس کے پاؤں میں جو ہے کچھ نسخ ہوگا وہ جا کر سب سے پہلے کابا شریف کو نقصان پہنچائے گا حدیث ہے نا یہ بھائی جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ اس کو سن لیں کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ آخری وقت میں افریقہ کے علاقے میں ابھی سینیا کے جس کو ایتھوپیا کے علاقے سے ایک اس قبیلے کا ایک شخص ہوگا جس کے پاؤں میں کچھ نسخ ہوگا ٹیڑا الٹا پلٹا پاؤں ہوگا وہ ہوگا جو جا کے سب سے پہلے جو ہے کابا شریف کو نقصان پہنچائے گا اس کو جو ہے ہلکا توڑ دے گا اس کے پتھروں کو نکال لے گا اب یہ سن لیا آپ نے تو کل آپ کے پاس آپ گئے بھائی بھائی پیسہ دیجئے ہم کو جو ہے کابا کے گلاف کے لیے پیسہ دینا ہے یا کعبہ کی تعمیر یا جو ہے وہاں پر اور ہم کو کچھ فیسلٹی بڑھانی ہے نہیں بھائی میں آپ کو امداد نہیں کروں گا کیونکہ میں نے حدیث میں سنا ہے کہ آخری زمانے میں کعبہ کو نقصان پہنچایا جائے گا اور چونکہ یہ رسول اللہ کا قول ہے اس لیے جھوٹ نہیں ہو سکتا اس لیے میں آپ کو امداد نہیں دوں گا یہ بے وقوفی غلط چیز ہے کیونکہ وہ ایک خبر دی گئی ہے جو ہونے والی ہے اس پہ ہمارا کچھ کنٹرول نہیں ہے اور ہم کو جو حکم دیا گیا ہے اس پہ ہم کو اتباع کرنی ہے تو یہ اگر ذہن میں رہے گا تو یہ جو قسمت کا مسئلہ ہے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے اور کس چیز پر ہمارا کنٹرول ہے اس سے آپ بچے رہیں گے کیونکہ بھائی پھر اس میں جائیں گے تو پھر آپ بہیں گے اللہ نے تم کو بنایا اور تمہارے اعمال کو بھی بنایا قرآن شریف کی عائد کا آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اس میں یہ آئے گا اللہ نے تم کو بنایا اور تمہارے امال کو بھی بنایا اور پھر وہ حدیث شریف آئے گی جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی جنت میں تب تک داخل نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت نے اس کو گھیر نہ لیا ہو تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ بھی انہوں نے کہا جی میں بھی مجھے اللہ کی رحمت میں پورا گھیرا ہوا ہے تو یہاں پر وہابی حضرات یہ نہ کہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم جیسے تھے اور ہم بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے اور وہ بھی جائیں گے بے شک اللہ کی رحمت سے ہی جائیں گے لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس چیز کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جس چیز کو بتلانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میرے عمل اگر اچھے ہیں تو اسے غرور ہو جائے کہ میں تو بھائی نماز پڑھتا ہوں میں تو روزہ رکھتا ہوں اور میں جنت میں جاؤں جاؤ, جا گا جا جاؤ, جاؤ, جاؤ, میرا حق ہے جنت پر اگر آپ نے یہ سوچ لیا تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے جو عامال ہیں وہ اللہ کے, کے اوپر جو ہے ایک باؤنڈیشن ڈال رہے ہیں کہ آپ اللہ کو ناؤز باللہ مجبور کر رہے ہیں کہ بھائی چونکہ میں نے اچھا کام کیا یا اللہ تو آپ کو مجھے جنت میں ڈالنا ہی ہے ایسا عقیدہ نہ رکھیں کہ ہم نے اچھے کام کیے اس لیے ہم کو جنت میں جانا ہی ہے نہ یہ عقیدہ نکالنے جانا ہی ہے والا ایک سنی تو یہ سوچتا ہے کہ بھائی ہم کو حکم ہوا ہے اور ہمارا کام صرف حکم کی پیروی ہے اللہ جل جلالح نے بتا دیا کہ یہ کام کرو ہم اللہ کی رضا کے لئے وہ کام کریں گے اس کے حبیب نے بتا دیا اس کام کو کرو اس کام کو ایسے کرو اس کام کو نہ کرو تو ہم اس کام سے بچیں گے تو ہماری جو کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کو جن چیزوں کے اوپر عمل کرنے کی بات کہی گئی ہے حکم ہے اس کا عمل کریں جن چیزوں سے بچنے کے لئے کہا گیا ہے ان سے بچیں بڑا مشہور ایک شعر ہے اور یہ ہے سعیدنا علاؤ الدین علی صابر قلیری علی رحمٰ یہ کون تھے یہ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی نن کے بھانجے تھے ٹھیک ہے بابا فرید الدین گنج شکر جو فاروقی تھے رضی اللہ تعالی نن ان کے یہ بھانجے تھے ٹھیک ہے ان کی بہن کے لڑکے اور بابا فرید الدین گنج شکر کے دو مشہور خلیفہ ہوئے مشہور قلط استعمال کیا میں نے ایک ہے علاؤدین علی صابر کلیری الحسنی رضی اللہ تعالیٰ نن اور ایک جو ہے نظام الدین اولیاء الحسینی رضی اللہ تعالیٰ نو. تو ان سے جو ہے چشتیہ سلسلے کی دو شاخ چلی ایک صابری اور ایک نظامی ٹھیک ہے نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ کا جو مقبرہ ہے وہ دہلی میں ہے اور علاؤدین علی صابر کلی علی علیہ کا جو مقبرہ ہے وہ روڑکی میں ہے سہارنپور دیوبند کے قریب ہے تو ان کا ایک شعر ہے احمد بہشت دوزخا احمد بہشت دو زخ آشقا حرامست ہر دم روجائے جانا رجواں شارا اے احمد اپنے اوپر کہ رہے ہیں ان کا نام احمد تھلاؤدین احمد بہشت دو زخ آشقہ حرامست جو آشق ہوتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے جنت اور دوزک حرام ہے ہر دم رجائے جانا رجوع شد تمہارا ان کے لیے تو صرف یہ ہے کہ تمہارا جو جس سے تم محبت کرتے ہو وہ راضی ہو جائے ہر وقت تم سے راضی رہے ان کے لیے تو اونچا مقام یہ ہے تو صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ بھائی جنت اور دوزک یہ تو اللہ کی مخلوق ہے. ہے نا بھائی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور ہم بھی ایک مخلوق ہیں تم مخلوق ہو کر تم مخلوق کی چاہت رکھتے ہو اس سے اوپر اٹھو اور تم جو ہے مخلوق ہو تو خالق کی چاہت رکھو خالق کی محبت پیدا کرو اپنے دل میں اور جو ہے جنت کی دوزک مت پیدا رکھو کیونکہ وہ بھی جو ہے ایک مخلوق ہے تو اونچا مقام تو یہ ہے کہ بھائی تم اللہ کی محبت حاصل کرو یہ صوفیہ اکرام کا قول ہے لیکن اگر آپ فقیحا کے پاس جائیں گے جو لوگ ہمارے عالم دین ہیں وہ کہیں گے نہیں بھائی جنت کی محبت اور طلب رکھنی چاہیے کیونکہ جنت ہی میں تو اللہ جلا جلالہ کا جو ہے دیدار ہوگا تو اگر آپ جنت میں نہیں رہیں گے تو اللہ کا دیدار کیسے ہوگا تو دونوں باتوں کو اگر ملا دیں تو بات یہ پہنچے گی کہ اگر آپ جنت کی محبت رکھتے ہیں تو اس لیے رکھیں کہ وہاں اللہ جل جلالہ کا دیدار ہوگا بے شک اللہ کی نعمتیں ہیں جنت میں دودھ کی نہریں اور جو چا ہم چاہیں گے وہ کھانے کو ملے گا بالکل اللہ نے نعمت فرمائی ہے لیکن اونچا درجہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو سب سے بڑی جو نعمت ہے کہ اللہ جلا جلال کا وہاں دیدار ہوگا تو ہم کو اپنا کام کرنا چاہیے جو شریعت نے ہمارے لیے حکم دیا گیا ہے اس حکم پر چلے فالتو خیال اگر ذہن میں آئے تو اس کا ایک آجمایا ہوا ایک مجرد جو ہے ترکیب ہے کہ بھائی دن میں سو مرتبہ دروش شریف پڑھیں ہر نماز کے بعد 20 بار اور دن میں سو مرتبہ جو ہے کم از کم جو ہے لا الہ الاََ اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں ہر نماز کے بعد 20 بار تو اس پہ جو ہے سے اور ذہن میں جو خیال آتے ہیں وہ اللہ جو ہے ان کو دور رکھتا ہے اللہ ہم سب کو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و علیہ کے صدقے میں جو ہے بری باتوں سے بچنے کی توفیقت فرمائے آمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے آمین ہم سب سے وہ برائیاں کہ جو دکھاوا ہوا حسد ہوا گھمنڈ ہوا ریا ہوا اللہ ہم کو ان بیماریوں سے دور رکھے یاد رکھیں یہ ایسی بیماری ہے جس کا علاج بڑا مشکل ہے کھانسی ہو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے دوا مل جائے گی بخار ہو گیا پیراسیٹامال کھایا بخار اتر جائے گا لیکن یہ سوچیے کہ اگر کسی کو گھمنڈ ہو گیا یا کسی کو جو حسد ہو گیا کہ بھائی میرے پڑوسی نے تو ایک بڑی اچھی سی کار لی ہے اس کا کیا علاج ہے ہم میں سے کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ بیماری آ بھی گئی ہم تو اتنا اس دنیا میں ہے بزی ہو گئے ہیں کہ ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہمارے میں یہ بیماری آ گئی کہ ہم حسد کرنے لگے ہیں ہمارے میں بیماری آ گئی کہ ہم تقبر کرنے لگے ہیں یہ نفس کی بیماریاں ہیں اللہ ہم کو ان تمام برائیوں سے پریشانیوں سے آسمان کی بلاؤں سے حاصلوں کے حسد سے تمام جادو سے تمام ٹولوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے آمین اللہ ہم کو اپنے ان بندوں میں چننے جن کو وہ اپنے دین کے کام کرنے کے لیے چنتا ہے اللہ ہم سب کو مل جل کر رہنے کی اور اہل سنت و کے کے لیے کام کرنے کی توقیۃ فرمائے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کی توفیقت فرمائے اور اللہ ہم سب کو اپنے حبی محمد مصطفی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیقت فرمائے آمین جز اللہ عن محمد الماء اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے جی حضرت بہت